لا الا لا الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علما کرام کی تقاریب در سے و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلا سے مناظرے اور بہت کچھ اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیسنی کیسٹ کے واقعات سے معتر کرتے ہیں صفال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد ایاکا نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انامتا علیہم علیہم علیہ الحمد الحمدللہ سورت الفاتحہ کے اب ہم اس آیت مبارکہ پر ہیں ایا کا ناب ادو و ایا کا نستا تو پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ سورت الفاتحہ جو ہے یہ صورت مبارک کی پہلی تین آیتیں جو ہیں اس کے اندر حمد و سنا ہے اور آخری تین آیات مبارک جو ہیں اس کے اندر خالص دعا ہے اور جو درمیانی آیت مبارک ہے اس میں من وجہ حمد و سنا ہے اور من وجہ جو ہے دعا ہے یعنی پہلی تین آیتیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم اس میں خالص حمد و صنح ہے اللہ اور عیا کا نعبد و وہ دعا کا نستعین میں من وج ہند جو ہے ہم و سنا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں اور من وج ہند دعا ہے کہ تجی سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اس میں بھی من وج ہند ثنا اور من وج ہند دعا آخری تین آیات مبارک جو ہیں اس میں خالص دعا ہے سراط المستقیم ہمیں دکھلا دیجئے سیدھا راستہ سراط الدینا نمتا علیہم غیر المغبوب علیہم ولس دعام اب اسی میں یہ بات بھی سمجھ رہے کہ جیسے تین زمانے ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزر گیا حال اس کو کہتے ہیں جس میں ہم موجود ہیں مستقبل اس کو کہتی ہے جو آنے والا زمانہ ہے تو اب اسی میں دیکھیں کہ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کیا تو گویا ہم نے اعتراف کیا کہ ماضی میں جب ہم عدم میں تھے تو ادم سے تو نے ہی ہمیں وجود بخشا اور تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی نے ہماری تربیت کی اور تو ہی رب العالمین ہے اور پھر زمانہ حال کا تعلق جو تھا وہ اس میں تھا کہ الرحبار الرحیم بے حد مہربان اور نہایت رحم والا کہ جس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمایا اللہ تبارک تعالی نے ہر حال میں ہماری مدد فرمائی اپنی نعمتیں ادا فرمائی اور آنے والے مستقبل کے بارے میں پھر اسی میں ہم استعانت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے کہ یا اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں کہ جیسے تو نے ماضی میں اور حال میں ہماری مدد فرمائی ہے آنے والے زمانے میں بھی اور آگر میں بھی ہماری مدد فرماؤں تو گویا کی یہ آیات مبارک جو ہیں ہمارے تینوں زبانوں کو مشتمل ہیں ماضی کو بھی حال کو بھی اور مستقبل کو بھی اور اسی طرح جب آپ غور کریں گے کہ ماضی میں یعنی ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے ہماری تربیت فرمانے والے بھی اللہ ہیں ہم پہ رحم فرمانے والے بھی اللہ ہیں ہم پہ مہربانی فرمانے والے بھی اللہ ہیں تو اب عقلی اور فطری تقاضا کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا کہ عبادت کے لائق بھی صرف اسی کی ذات ہے اس لیے آگے آیا عیا کا نا ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی شہ مدد مانگتے ہیں اب سمجھی عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے یوں سمجھ لیں خلاصے کے طور پر تاکہ بات آسانی سے خدا کرے سمجھ آ سکے عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رایت تعظیم اور کمال محبت کے سبب اس کے آگے اظہار بندگی اور آجزی کرنا اس کا مانا ہے عبادت کیا معنی مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زور سے ڈنڈے کے زور سے کرائے تو اسے تو ہم عبادت نہیں سمجھیں گے یعنی اس ذات سے کمال محبت کی ہو اور وہ ذات ہمیں کہن انتہائی محبوب بھی ہو تو جب کمال محبت اور انتہائی محبوب ہوگی تو اس کے آگے جھکنا اس کے آگے آجزی بھی اس کی تعظیم اس کی عظمت کا اعتراب یہ ہے معنی ابودیت کا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کا معنی ہی اچھا اب عبادت کا معنی صرف نواز نہیں ہوتا بلکہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے اللہ کا ذکر ہے تلاوت قرآن پاک ہے اللہ کے عوامر پہ چلنا ہے اللہ کے نواہی سے رکنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت کو شامل ہو جاتی اس لیے ہمیشہ ایسے بات اچھا اب جب نماز آ تو نماز کے تمام ارکان جو ہیں اسی میں آ گئے. کیا مانا رقو بھی عبادت ہے سجدہ بھی عبادت ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی عبادت ہے اس کے حمد و صنا کا اعتراف کرنا یہ بھی عبادت ہے اسی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے اچھا اسی کی آپ دیکھیں نا جی ایکبت اللہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے فرما دیا کہ میرا گھر ہے ورنہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک عام سادہ سا مکان ہے نہ اس میں کوئی سونا جڑا ہے نہ چاندی جڑی ہے نہ ہیرے جواہ رات ٹکے ہوئے ہیں بلکہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہ بھی بے ترتیب کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی درمیانہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہم جو گھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں وجہ کیا اصل میں عظمت کا اور محبت کسی ہے اللہ کی اس عظمت اور محبت کا اعتراف یہ ہے کہ جس جگہ کو اس نے اپنا گھر قرار دے دیا اسی کے باہر ہم گھوم رہے ہیں اسی کے بغیر ہم گھومتے تو یہ طواف کرنا کیا ہے یہ بھی عبادت ہے اس لیے سمجھ لیں ایا کا نہ و ایا کا نستا تو اب اسی سے ایک لفظ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں پرانے پاک میں ایا کا مقدم کر دیا نہ بدھ و مخر کر دیا یعنی یونی فرمایا کہ نعبد و ایا کا و نست و ایا کا حالانکہ عبارت اسی طرح ہوتی ہے کہ بھی فیل پہلے ہو اور مقول بعد میں ہو لیکن یہاں عیا کا مقدم ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا نہ وہ کا تیری عبادت کرتے ہیں تو معنی یوں ہوتا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں لیکن جب عیا کا مقدم ہو گیا تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تیری سمجھے اسی ہی اور بھی میں تو سارا راز ہے اسی کے اندر تو انسان سارا شرک میں مبتلا صرف تیری ہی عبادت کرتے مثلا آپ کی بیوی ہے تو وہ کیا کہے گی کہ میں صرف تیری ہی کہ تیری بھی بیوی ہوں اوروں کی بھی صرف تو یہی ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ اگر وہ تیرے اس کے اندر کسی کو شریک کرے تو شریف بیوی نہیں کہلا سکتی اور مرد بھی باغیرت نہیں کہلا سکتا اسی طرح جب آدمی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے اور کہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بھی عبادت کر تیری بھی عبادت روز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم قبر پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم ہمیشہ تو تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی قبر کا بھی طواف کر لیتے ہیں. ہم ہمیشہ تو تیری نظر نیاز کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی نظر نیاز آدے حسین بھی کر لیتے ہیں ہمیشہ تو ہم تیرے نام پہ منت منوتی مانتی ہیں لیکن کبھی کبھی ہم تیرو کے نام پہ بھی مان لیتے ہیں تو اللہ فروادے یہ شرک ہے اصل کیا ہوگا یا کا نام تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں جیسے حکم فافت کل اللہ نے فرمایا میں میرے آپ اللہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پہ سہارا کریں اسی طرح حکومت بابود اللہ والا تشریقو بھی شہید آپ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کریں اور اسی طرح دیکھیں کہ بندے کی سب سے بڑی وصف جو ہے وہ ابو ہے یعنی بندہ جب اب کامل بن جائے تو یہی اس کا مقام ہے اس لیے اللہ نے میرا کے قصے میں فرمایا صبح اللہ دی وہ داد جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی علی وا بھی تصریبا کثیرا کثیرا اور فرما بوہا ارا اب دھی با عبد اور اسی طرح فرما وہ ان لمبا کام ابد اللہ اور اسی طرح فرمائ حضرت صاحب نے مریم نے پالا انی عبد اللہ آتانی القتاب و جعلنی نبی اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون ادل ارض ہون اور اسی طرح فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اصرفوا انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ تو اصل مقام کہہ ہے کہ اس کا عبد بندہ بن جائے یعنی عبادت ہو اور خالص کس کے لیے اللہ کے لیے فاب اللہ سین اللہ خالص اسی کی عبادت ذرے کے برابر بھی کسی کو کوئی شریک نہ کرے اور وہ عبادت بھی کہو کہ کمال عظمت اللہ کے دل میں آ جائے اور کمال محبت اللہ کی دل میں آ جائے اور جب عظمت بھی کمال کی آ جائے گی اور محبت بھی کمال کی آ جائے گی تو بندگی تو خود بخود پیدا ہوگی آج تو پھر خود بخود پیدا ہوگی آپ دیکھیں نا جس کی دل میں عزت ہوتی ہے آدمی اسی کا احترام کرتا ہے استاد آ جاتا ہے تو آدمی احترام کرتا ہے والد آ جاتا ہے تو آدمی احترام کرتا ہے کوئی بزرگ آ جائے تو آدمی احترام کرتا ہے اور کوئی اللہ کا بلی آ جائے تو آدمی احترام کرتا ہے اور پھر جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑے تو اس کی عظمت دل میں کتنی ہوگی تو جب اس کی عظمت دل میں آئے گی تو اس عظمت کے اعتراف کا ظاہری تقاضا کیا ہوتا ہے بندگی ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے اللہ اکبر اور پھر کہہ رہے ہیں صبح نی ہمارکس ما کا ولا کا اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پناہ کرتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے اور پھر اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اعتراف ہم و سرا کرتے ہیں الحمد للہ اور پھر اس کے اسماع و صفات کا اعتراف کرتے ہیں الحمد الرحیم اور پھر اقرار کرتے ہیں کہ مالک بھی تو ہے اور بدلہ دینے والا بھی تو ہے مالک یوم الدین اور جب یہ سارا اعتراف کر لیا اب وعدہ اور اقرار کرتے ہیں کا وہ تیری ہی عبادت کرتی ہیں اس لیے ہمیشہ سمجھیے یہ مسئلہ جو ہے بڑا مہم ہے کہ عبادت جو ہے صرف کس کی ہوگی اللہ کی ہوگی اب دعا کیا ہے عبادت ہے استغاثہ کیا ہے عبادت ہے رقو کیا ہے عبادت ہے جدہ کیا ہے عبادت ہے کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کیا ہے عبادت ہے خوشی اور خزو کے ساتھ گر جانا جو ہے عبادت ہے اعتکاب بیٹھنا جو ہے عبادت ہے طواف کرنا جو ہے عبادت ہے اللہ کے نام پہ قربانی کرنا جو ہے عبادت ہے نظر نیاز منت منوتی کرنا دینا جو ہے یہ عبادت ہے اب یہ کس کے نام پہ ہوگی یہی ایک بنیادی مسئلہ ہے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یہ مسئلہ جو ہے بٹھا دے اور ہر مسلمان کے عقیدے کو جو ہے صحیح فرما دے اس لیے اب جناب سمجھے کیا مانا اب اگر اس میں کسی ایک میں مثلاً تم اللہ کی نماز پڑھے اگر کسی اور کی نماز پڑھو گے تو شرک آ جائے گا اللہ کے کعبے کا طباب کر رہے ہو اگر طواب کعبے کے بجائے قبر کا کرو گے تو تب بھی اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں بعض لوگ ہمارے بعض ہمارے مولوی بھائی بھی ہیں اللہ ہدایت دے انہیں بھی اور ہمیں بھی وہ لوگوں کو ایک مغالطہ ڈال دیتے ہیں دماغوں میں جس کی وجہ سے لوگ اللہ معاف فرمائے بھٹک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل بات ٹھیک ہے عبادت کا جو ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر کسی بزرگ کی مزار پہ جاتے ہیں گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بالکل اپنا سر جھکا لیتے ہیں پھر چوکٹ پہ جا کے چوکٹ کو چومتے ہیں پھر قبر شریف کے تاوید شریف کو جا کے سجرہ کرتے ہیں یا پائر اس کے گھومتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں اور پھر الٹے پاؤں ہم قبر سے باہر آتے ہیں وہ کہتے یہ تعظیم ہے یہ عبادت نہیں عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے تعظیم جو ہے تعظیم تو ہم بزرگوں کی بھی کر سکتے تعظیم ہم زندگی بھی کر سکتے تو ہم یہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ تعظیم کے لیے ہے اور اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کے لیے ہے عبادت والا سجدہ اور ہے اور تعظیم والا سجدہ اور ہے لہذا جو عبادت والا سجدہ ہے اس کو تو ہم بھی کفر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے قبر پر وہ کافر ہے یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں یا طباع کرتے ہیں یا پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں یا اس کے وہاں آگے کہاں تو باندھ کے کھڑے رہتے ہیں یہ تعظیم ہے یہ عبادت نہیں ہے یہ جب مغالزہ دیتے ہیں تو لوگ اسی دوکھے میں آ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وہ تو ہے عبادت اور یہ ہے تعظیم اچھا آپ اسی کو مسئلہ سمجھ لیں ایک دفعہ صحابہ نے آکر میرے آکا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں سلاد و ہوں کی خدمت میں ایک عرض کیا صحابہ نے کہا کہ آکا ہم جب جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں ہم نے رواج دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو پہلے جھکتے ہیں فجدا کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک بادشاہ ان کو بولنے کی اجازت نہ دے تو بڑا وہاں جو ہے اس انداز میں ان کا یعنی داخلہ ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور دین کے بھی بادشاہ ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جب آپ کے دربار میں داخل ہوں تو آپ کا سلام کریں اور آپ کا سجدہ کریں اور آپ کی تعظیم بجا لائیں اور آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں آپ ہمیں یہ اجازت دیں سوال کرنے والے صحابہ ہیں اور پوچھ کس سے رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ سے بات دماغ میں رکھیں اور سمجھے اب ایمان سے کہیں کہ صحابہ جو پوچھ رہے تھے حضور کی تعظیم کے لیے پوچھ رہے تھے یا عبادت والے سجدے کا پوچھ رہے تھے یعنی وہ حضور کی عبادت کرنا چاہتے تھے یا دنیا میں جو لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں یا جھک کے سلام کرتے ہیں یا کورن بجا لاتے ہیں یا آپ کے ملک میں جیسے لوگ وڈیرے کو سردار کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا پاپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا اپنے پیر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تعظیم ہے یا عبادت ہے تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں اب صحابہ کا سوال بھی تعظیم والے سجدے کے بارے میں تھا کہ عبادت والے سجدے کے بارے میں تھا حضور نے فرمایا خبردار حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ خبردار انی لاب رو اہادن جو دال اہادن خبردار اگر میں کسی کو سجدے کرنے کی اجازت دیتا یا کسی کو کسی غیر کے لیے اللہ کے سوا سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی بی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کا سجدہ کرے اچھا بیوی بی جب خامد کا سجدہ کر حکم بھی ہوتا تو یہ بات سمجھ کے کر دی یا کے لیے کرتی تازیم کے لیکن بول میں میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جدول ولا جدول وفجدون الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تابدون کہ نہ سورج کو سجا کرو نہ چاند کو سجدا کرو نہ بلند چیزوں کو سجدہ کرو نہ چمکنے والی چیزوں کو سجدہ کرو نہ وہ چیزیں جو دن میں ظاہر ہوتی ہیں نہ ان کو سجا کرو نہ وہ چیزیں جو رات میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو سجا کرو بلکہ سجا صرف اللہ کی ذات کے لیے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو سجدا بھی صرف اسی کے لیے ہوگا تو اب حضور پاک نے تمام عبادت کا سجدا تو ویسے سب کے نزدیک اللہ کے سوا کو فرے تعظیم والے سجدے سے منع کر دیا یہ اجازت دے دی ایک مسئلے کو سمجھیں اور دماغ میں رکھیں اللہ تبارک بتا رہا آپ کو اور ہمیں اور سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تو اب تاز... اچھا اب دیکھیں سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو سورج سر پہ آ جائے تو نماز نہ پڑھو سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو کیوں کہ ان اوقات میں سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرتے ہیں سورج کے پوجنے والے جو ہیں جب سورج نکلے تو عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح سورج ڈوبنے لگے تو اس کی طرف عبادت کرتے ہیں اور ایم سورج استوا پہ ہو تو عبادت کرتے ہیں حضور نے منع فرما دیا کہ ان تین وقتوں میں نماز تم نہ پڑھو اچھا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کس کی پڑھیں گے ہمیں سورج سے کیا تعلق ہے ہمیں کچھ سورج سے تعلق ہے ہمارا سورج سے کیا واسطہ ہے اگر ہم دوپہر کو بھی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے اور ڈوبتے وقت بھی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے لیکن کیوں روکا گیا کہ اگر ہم اس وقت عبادت میں یوں کھڑے ہوں اور ایک نہ جاننے والا دور سے دیکھے تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہے تاکہ ان کے ساتھ ان کی مشابت نہ ہو جائے اچھا اب جو آدمی کعبے کے آگے بھی سجدہ کرے اور قبر کے آگے بھی سجدہ کرے تو یہاں شب نہیں پڑتا یعنی سورج تو اتنا بلند کھڑا ہے کہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا اور چاند اتنا دور کھڑا ہے کہ ہمارے آگے بھی نہیں ہوتا لیکن قبر تو ہمارے آگے ہوتی ہے وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہوتی ہے اب دیکھیں ہر نماز میں فرض نماز میں سنت نماز میں واجب نماز میں دن کی نمازوں میں رات کی نمازوں میں تمام نمازوں میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی کوئی نماز بغیر رکوع سجے کے ہے لیکن جب جنازہ پڑھتے ہو تو رکوع اور سجدہ ہے کیوں نہیں ہے سمجھے مسئلے کو بھی اب کہ نماز جنازہ بھی تو نماز ہے نماز جب پڑھ رہے ہیں جنازہ موجود ہے تو اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے کیونکہ سامنے رکھی ہے میت کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں اسی کو رکوع کر رہے ہیں بس کھڑے کھڑے دعا مانگ لو میں قبول کر دوں گا بس کھڑے کھڑے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ پڑے کہ میرا بندہ میرے سوا کسی غیر کے آگے بھی جھک سکتا ہے کسی کو شبو بھی نہ پڑے کسی کو شک بھی نہ پڑے اب اللہ کے ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو جھکنے کا حکم نہیں ہے رقو کا حکم نہیں ہے سجدے کا حکم نہیں ہے لیکن وہی ولی جب قبر کے نیچے چلا جائے تو پھر قبر پہ سجدہ جائز ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے فرمایا کا نہ کا نستا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علی ہی حاتم جب یہ آیت اتری قرآن مقدس میں کی تقدو ابارحم و دون اللہ اللہ نے فرمایا کے بعد لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے بعد سوا خدا بنا لیا ہے رب بنا لیا ہے احبار کہتے ہیں حبر احبار حبر مانا عالم روحبان کہتے ہیں وہ لوگ جو آبد ہوتے ہیں یعنی پیر ہوتے ہیں یا گوشہ نشین ہوتی ہیں جو پہاڑوں میں چلے جاتی ہیں غاروں میں چلے جاتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں عیسائیت میں پر میں اربابن ارباب جمع رب کے انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی اپنا رب بنا لیا اتخذوا ہوں و ہوں بابا مندون حضرت ادی ابن حاتم میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں وہ بھی عیسائی تھے پہلے اور پھر اسلام لے آئے مسیح کے بذہ پہ تھے پھر اسلام قبول فرمایا صحابی بنے انہوں نے کہا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا خدو احبار بروحبا رحم ارباب اللہ کہ اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا حضرت ہم نے تو کبھی اپنے پادری اپنے پنڈت یا اپنے مولوی کو کبھی رب نہیں سمجھا ہم نے کہا حضرت یہ اللہ فرما دی کہ ہم نے رب بنا لیا ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں بنایا ہم نے تو پیر کو پیر کہا ہے کبھی یہ نہیں کہا ہمارا رب ہے ہم نے تو کہا ہے ہمارا پیر ہے ہمارا مرشد ہے ہمارا ربر ہے لیکن ہم نے ان کو کبھی رب تو نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی ایک بات بتاؤ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا لیکن تمہارے ان مولویوں اور سپیروں نے ان کو حرام کر دیا تو تم نے مولویوں کی بات مانی یا نہیں مانی انہوں نے کہا جی مانی اچھا ان نے کہا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان نے کہا کرو جن چیزوں سے اللہ نے کہا کہ نہ کرو انہیں کرو جن سے کہا کرو نے کہا نہ کرو تو تم نے ان کی بات کو مانا یا نہیں مانا انہوں نے مثلا کہا کہ ہفتے والے دن جو ہے شکار اللہ فرماتا ہے نہ کرو ان پر حکم آیا تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار جو ہے مچھلی کا نہ کرو انہوں نے اپنے پادریوں سے مسئلہ پوچھا کہ ہے بڑا مشکل اس دن مچھلی بھی بہت ہوتی ہے اور شکار بھی منع ہو گیا انہوں نے کہا ایسا کرو کہ چھوٹے چھوٹے نالے بنا کے آگے ہاؤس بنا لو اس دن پانی ادھر چھوڑ دیا کرو مچھلی بند کرو پکڑا سوار والے دن دے دو تو انہوں نے جناب اپنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہا حضرت یہ بات تو تھی کہ جب جب وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ بات کرو ہم کرتے تھے کہتے تھے نہ کرو تو ہم نہ کرتے تھے یہی تو ہے کہ یہ مانا کہ یہ حق ملتا ہے رب کو کہ میرا رب فرمائے کہ یہ کرو تو وہ کام کرو اور وہ فرمائے کہ نہ کرو تو وہ کام نہ کرو تو جب اس کے مقابلے پہ یہ حق کسی بندے کو دے دیا تو ند گویا تم نے اس کو رب بنا دیا تم نے اس کو خدا بنا لیا کہ اس کا حکم بھی خدا کے برابر چل رہا ہے اب دیکھیں جی سارے قرآن پاک میں سارے قرآن وجید میں مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں سارے کوئی ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں غور کریں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے دماغوں کو جب اللہ کے کابے میں آتے ہو نا بالکل خالی کر لیا کرو اور دعا اگر ہو کہ اللہ ہدایت ڈال دے ہم مرکز ہدایت میں آگئے ہیں اب تھندے دل سے کوئی میرا بھائی بریلوی ہے کوئی صوفی ہے کوئی بزرگ ہے کوئی مولوی ہے وہابی ہے کوئی ہے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ الف سے لے کر ون نس تک پورے پرانے پاک میں کسی جگہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے گیارہویں کرنے کا حکم دیا ہے عرص شریف کرنے کا حکم دیا ہے تیجا ساتواں دسواں کرنے کا حکم دیا ہے سات جمع راتیں اور کل خانیاں اور چلیسویں کرنے کا حکم دیا ہے دس دن محرم میں سیاہ کپڑے پہننے کا اور چارپائیاں الٹی بچھانے کا حکم دیا ہے اسی طرح نظر نیاز اور تازیہ اور دلدل اور یہ بت اپنا سیج اور پھول نکالنے کا کوئی حکم دیا ہے اور یہ حکم انہوں نے نہیں دیا جن مولویوں نے دیا ان کا ہم کہنا مان کے کر رہے ہیں اور خدا کے حکم پہ نہیں چل رہے تو فرمانا کیا ہوا ایک ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی بات ہے پورے پرانے مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں وہ سجدہ الگ ہے یہ سجدہ الگ ہے وہ سجدہ عبادت کا ہے یہ سجدہ تعظیم کا ہے وہ طواب کعبے والا عبادت کا ہے قبر والا تعظیم کا ہے اور خدا کے بندے جو طواب کعبے کا کرتا ہے تو کعبے کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی اللہ کی عظمت مقصود نہیں ہوتی اور قبر کا کرے گا تو قبر کی بھی تعظیم اور عظمت تو اب موٹی بات یہ ہے بہرحال اللہ نے کابت اللہ کے سوا کسی جگہ کے طواف کو جائز کہا ہے اچھا سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تو حج میں دیوے ویسے تو ڈھائی لاکھ تھے الحمدللہ تمام صحابہ میں سے کسی نے آلے بیت رسول پاک نے حضور کے بیوں نے حضور کی بیٹیوں نے حضور کے نواسوں نے تمام جتنے مقدسین لوگ گزرے ہیں اللہ اور پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اگر کوئی مائی کا لال دکھلا دے کہ انہوں نے میرے مدنی پاک کے روزہ مبارک یا قبر مبارک کا طباف کیا ہے یعنی ان کے دل میں حضور کی عزمت نہیں تھی تعظیم یعنی وہ حضور کی تعظیم نہیں کرنا جانتے تھے ہم تعظیم جانتے ہیں ہم اگر جالیاں چومیں تو تعظیم ہے اور انہوں نے نہیں چومی ان کے دلوں میں یعنی تعظیم نہیں تھی ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی ہم اگر سجدہ کریں تو تعظیم ہے ابو بکر عمر عثمان علی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا حسن حسین کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا ڈھائی لاکھ صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا بی, بی فاطمت زہرا بی بی عائشہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا اور چھ سو سال گزرنے کے بعد بعض بداط والے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ اور انہوں نے دنیا کو پوری گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا آخر وجہ کیا ہے؟ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں اللہ دوبارک وطارہ یاد کر اب دیکھیں تمام صحابا نے ساری زندگی آخر خیرات بھی کی ہے صدقات بھی کیے ہیں اللہ کے راستے میں جان مال سب کچھ لٹا دیا ہے کیا انہوں نے بھی کبھی اللہ کے سوا کسی نبی کسی پیغمبر کسی فرشتے کی نظر نہیں آزمانی تھی اچھا اب جناب آپ رمضان شریف میں کتنے دن احتکاب بیٹھتے ہیں ہاں جی دس دن لیکن کبھی کبھی وہ نو بھی ہو جاتی ہے نا کیونکہ کبھی انتیس کا مہینہ ہوگا اور کبھی تیس کا مہینہ ہوگا اب یہ اعتکاب بیٹھنا عبادت ہے یا نہیں ہے رمضان المبارک میں یا آگے پیچھے بھی اللہ کے گھروں میں اعتکاب بیٹھنا عبادت ہے نہیں اچھا جو قبر پہ نو راتہ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے کی کہا گیا کہ جی ہم نے تو بس ہی جانا ہے حضرت کی مزار پہ دفعہ بس وہی ہم نے نوراتہ لگانا ہے اور کوئی تو ماشاء اللہ کہتی ہے بس ہم نے تو اپنے بچے کو اپنے پیر کا مجاور بنا دیا ہے اور لٹ جو ہے بالوں کی وہ بھی نہیں کٹوائیں گے جب تک کہ سائی کی مزار پہ نہ جائیں وہاں جا کے بچے کی لٹ بھی کٹوائیں گے کیونکہ وہاں اچھا وہاں کبر پہ جا کے بچے کی لٹ کٹوانے کا کیا مطلب ہے یعنی پیر دیکھ رہا ہے کہ میرا مرید بچے کو لے آیا ہے آخر کوئی بات سنیں اور سمجھیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اس لیے عقیدہ کیا بنا کہ عیا کا نہ وہ تیری ہی عبادت کس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی اچھا آگے اگلا مسئلہ کیا وہیا کا نسائ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا مانا یعنی دنیاوی امور ہیں آخروی امور ہیں جسمانی امور ہیں روحانی امور ہیں مدد کس سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یاد رکھو مدد مانگنا جو ہے سوال کرنا جو ہے مدد کس سے مانگی جاتی ہے جو مدد دینے کے قابل ہو اچھا مدد کس سے مانگی جاتی ہے جو ہماری بولی بھی سمجھتا ہو جو نہ سمجھے اس سے جو آپ, آپ, آپ عربی والے کو کہتے رہیں اپنی زبان میں بھائی مجھے پیاس ہو یار پانی تو لے آؤ تو وہ کہے گا کیا بات ہے وہ تو پھر وہی ہو جائے گا نا جیسے وہ ہماری مسئل مشہور ہے کہ ہمارے کو دیہاتی لوگ آئے نا جی حاجی کے زمانے میں تو اب تو اللہ ان کو جدائے خیر دے انہوں نے پانی کا اتنا انتظام کر دیا پہلے دور میں پانی شانی نہیں ہوتا تھا بڑا کنہ سے پانی ہوتا تھا اور وہ ڈبے و لٹکا کے کندھے پر سکے جو تھے وہ پانی بیچا کرتے تھے تو حاجی جو آگے بیٹھے تو مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تو پانی بیچنے والے جو حاجی مویا حاجی مویا کہ بھائی حاجی پانی چاہیے تو اب عورتیں خبراہ لگے لا ایک حاجی مر گیا اس نے پھر کہا حاجی مویا اور بھی مر گیا اور ادھر سے کوئی اور کہا حاجی مویا او اس محلے جی سارے حاجی مر گئے کو بلا پہ ہوا حاجی سارے مردے جا رہے ہیں حاجی مویا حاجی موایا اور کوئی کیوں نہ مویا حاجی کیوں مویا تو اس لیے جب آدمی سمجھے نہ تو اس سے مدد مانگے گا اچھا اب جناب یہاں کابے میں آپ کھڑے ہیں خدا کے کعبے میں چھوڑ دیں بالکل دماغ خالی کر لیں اب عربی والا عربی میں دعا مانگ رہا ہے ہندی ہندی میں مانگ رہا ہے سندھی سندھی میں بنگالی میں مانگ رہے انگریزی بولنے والا انگریزی میں مانگ رہا ہے اسی طرح افریقی زبانوں میں مانگ رہے ہیں کچھ زلوں میں مانگ رہا ہے کسی زبانوں میں مانگ رہے ہیں اور مانگ کس سے اللہ سے مانگ رہے ہیں مختلف زبانوں میں کس عقیدے کے ساتھ یہ اللہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور مدد کرنے پر بھی ہے اس عقیدے کے ساتھ باغ رہے کہ نہیں اچھا اگر تمہارا پیر سندھی ہے اس سے ذرا پشتوں میں جا کے مانگو اگر تمہارا پیر ہے نا سندھ شریف کا کلندر ہے تو وہاں سے جا کے اس کے کو کہو ذرا پشتوں میں بولو کہا کیا بکواس کرتا ہے ورزش سے کہا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہو تو جب وہ دنیا میں پشتو نہیں سمجھتا تو قبر میں کیسے سمجھنے لگ گیا اچھا اور جن کا پیر سرحد والا ہو وہ سندھی میں جا کے شروع کریں سرحد زندہ سے مرنے کی بات کو چھوڑو جو زندہ موجود ہے پیر لیکن ہے افغان کا ہے پشتون ہے پٹھان ہے سرحد کا ہے بلوچستان کا اس سے مانگے سندھی میں وہ سمجھ لے گا اچھا اگر وہ ہے مثال کے طور پہ پنجاب کا تو آپ اس سے انگریزی میں مانگے وہ تو نتیجہ وہی نکلے گا نا جیسے اس نے کہا واٹر واٹر انہیں اٹھا کے واٹر میں پھینک دیا انہوں نے سمجھا کہ شاید بچے کو تکلیف ہو ہوگی وہ کہتا ہے کہ مجھے واٹر کورس میں پھینک لو وہ بےچارا پانی مانگ رہا تھا تو جب ایک زندہ پیر دو زبانیں جانتا ہے اور چار نہیں جانتا چار جانتا ہے تو آٹھ نہیں جانتا تو جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر کیسے ساری سمجھ لیتا ہے پھر کیسے ہماری مدد کے قابل ہو جاتا ہے تو جب سمجھ نہیں سکتا تو مدد بھی نہیں کر سکتا اچھا اب جناب مس ہمارا پیر جو ہے بزرگ ہے فقیر ہے عالم ہے سب کو جلے گا غریب آدمی ہے اس کے گھر میں تو اپنا سوری آل نہیں ہے اور ہم سارے کٹے ہو گئے چلے جائیں گے یہ جی ایک ایک سو ہمیں دو تو اب جب اس کے پاس ہے نہیں تو وہ کہاں سے دے سکتا ہے تو کس سے مانگا جائے جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے جو ہر زبان سمجھ سکتا ہے سب کو دے سکتا ہے اور ساری کائنات کی مرادیں پوری کرنے تو اس کی رحمت میں دھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آتا ساری کائنات کی آرز میں پوری کر دے ساری کائنات کی تمنا پوری کر دے تو اب مدد ہم کس سے مانگیں گے اللہ سے اچھا ایک بات یاد رکھا گا ایک ہے ماتی اسباب کے تابے مدد کرنا کیا ماننا میں کہوں کہ بھائی ذرا یہ مجھ کو دے دے میں ذرا چلنے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں یہ ماتی اسباب ہے اس میں کوئی نہیں میں اس سے مانگوں گا وہ مجھ سے مانگے گا وہ کہا جی ذرا میری مدد کرے کتاب نہیں ہے مجھے کتاب دے دے یا میں کتاب سمجھ نہیں رہا مجھے سمجھا دیں اچھا اسی طرح ہوتا ہے کہ غیر مادی اسباب کے لیے کسی اللہ کے پیغمبر کے پاس جانا یا اللہ کے ولی کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تبارک بطالہ کے آگے تو یہ مدد مانگنا بھی جائز ہے سمجھو مدد مانگنا شرک کب بنتا ہے کہ جب آدمی وہ دو طریقے سے شرک بنتا ہے ایک تو اللہ کے سوا کسی کو وہ اسی طرح مختار مطلق اور قادر اور اس کا متصرف مانتے ہوئے اسے مدد مانگے یاد رکھو مدد شرک کب بنے گی کہ جب اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد مانگے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی قادر ہے یہ بھی دے سکتا ہے یہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے یہ شرک ہے اچھا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں کادر نہیں مطلق تو خدا ہے خالق بھی خدا ہے رازق بھی خدا ہے متصرف فی الامور بھی خدا ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی مختار بنا دیا ہے ان کو بھی مختار بنا دیا ہے اور ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں بڑے پیارے ہیں اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات جو تھے مستقل طور پہ دے دیے ہیں اب ہم ان سے مانگیں گے تو یہ بھی شرک ہے یہی وہ شرک تھا جو مکے والے کافر کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا بھی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں وہ کہتے تھے کہ شہ اولا اشفا آ ان یہ ہمارے خدا نی اللہ کے یہاں سفارشی ہے اللہ کو ہماری سفارش کر دیتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے وہ ہو دیتا ہے جو قونا ان اللہ علفہ یہ اللہ کے ساتھ ہمیں قریب کرنے والے ہیں اسی لیے جب وہ لبیک پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبئی کملہ ہم لبیک لبئی کلا اللہ شریک انتم لکھ ملک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو ت نے اپنا خود ہی شریک بنایا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے وہ تیرے مالک نہیں یعنی ان کا بھی عقیدہ یہی تھا تو اب اس عقیدے کے ساتھ مثلاً کسی بزرگ کی مزار پہ جانا کسی اللہ والے کی قبر پہ جانا کسی بڑے روزے آستان پہ جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اصل تو اللہ ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار دے دیا ہے اور یہ اسی اختیار دیے ہوئے میں سے ہمیں دے دیتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے سمجھ رہی ہے بات یہ بھی شرک ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ دوکھا لگتا ہے موجودات سے اور دھوکھا لگتا ہے کرامات سے سمجھ آئے کیا مانا ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو چاند دو ٹکڑے کیسے کر دیتے اچھا ایک اللہ کے ولی پہ مثلا ایک پانی کا دریا بہ رہا ہے اور پوری فوج لے کے اللہ کا ولی گزر گیا انہوں نے کہا جی اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو کوئی پانی کے اوپر کیسے گزر جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں اس وجہ سے آدمی جا کے عقیدے میں بھٹکتا ہے حالانکہ یاد رکھو موجودہ ہو یا کرامت ہو اللہ کے حکم کے سوا موجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتا اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتی ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا اللہ چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں دکھلاتے ہیں اللہ چاہتے ہیں تو میرے مدری کے ہاتھ سے چاند ٹکڑے ہو جائے اور اللہ اگر نہ چاہے تو حضور کا اپنا زندان مبارک شہید ہو جائے اور پاؤں خون مبارک سے بھر جائے علاقی ورزی ہے ورنہ جن کی انگلی مبارک سے آسمانوں میں چاند ٹکڑے ہو جائیں تو زمین پہ کافر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن ایک دفعہ دکھلا دیا اور ایک دفعہ نہ دکھلایا ایک دفعہ دکھلا دیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو پندرہ سو آدمی نے پانی ایک پیالے سے پی دیا اور ایک دفعہ نہ دکھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن فاقے سے رہے کئی کئی دن سے آپ کو بوکھ کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تو اصل میں موجودہ اور کرامت جو ہے یہ سمجھا کرو اسی میں لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے موجزہ برحق ہے کرامت برحق ہے لیکن تب ظاہر ہوتا ہے جب میرا اللہ دکھلانا چاہتے ہیں جب میرا اللہ ارادہ فرماتے ہیں نہ موجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اب دیکھیں مکے والے سارے آگے کہ جی آپ ہمیں یہ موجودہ دکھائیں آپ ہمیں یہ موجودہ دکھائیں آپ ہمیں یہ موجودہ دکھائے اللہ نے فرمایا میرا بدلی آپ ان کو جواب دے دیں بشر رسولہ انہوں نے کہا ایک م... کافر موجود مانگنے والوں رب میرے کی ذات پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا بیجا ہوا پیغمبر ہوں میرے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ جب چاہیں گے میں دیکھو. مما کام بس اللہ بھی تمام پیغمبروں نے کہہ دیا کہ اے کافروں ہمارے اپنے ہاتھ میں موج سے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر لے کر تمہیں دکھلا دیں یا تمہارے مطالبے پورے کر دیں اللہ چاہے گا تو دکھلا دے گا اور اللہ چاہے گا تو نہیں دکھلائے گا اللہ چاہے گا تو میدان بدر میں فرشتے اتار کے کافروں کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا اللہ نہ چاہے تو عہد میں فرشتے بھی کھڑے ہیں جبریل بھی کھڑے ہیں اور میرے مدری کے ستر صحابہ شہید ہو گئے کیوں اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس لیے یاد رکھے ہمیشہ کہ مدد مانگنا جو ہے اللہ کے سوا کسی کو کا دیرے جان کر اور خالق رازے کو متصرف جان کے مانگے تب بھی شرکئے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے اب یہ خود مختار ہیں جو چاہیں کریں ان کے اپنے ہاتھ میں ہے لہذا ہم ان سے مدد مانگیں یہ بھی کفر اور شرک اسی لیے جیسے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ زی تصرف بھی ہے اب سنیں اسی میں سمجھیں خود آپ اپنے, اپنے دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کیا ہو گئے حضرت عبد القادر جی رحمت اللہ علیہ کے نام پر لکھا ہے ان کے ایک مرید نے کہتا ہے میرا شیخ جو ہے پیران پیر حضرت پیر عبد القادر جی وہ کیا ہے کہتا ہے زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے تصرف بھی ہے جو چاہے کر دے اور معذون بھی ہے اللہ نے اس کو اذن دے دیا ہے اور مختار بھی ہے اللہ نے اس کو مختار بنا دیا ہے اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر اور پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کے چلانے والا بھی میرا پیر پیران پیر عبد القادر ہے اور آگے جاتے جاتے کہتا ہے بندے قادر کبھی ہے قادر عبد القادر کہتے ہیں شاعر بھی عبد القادر تھا نا اس لیے کہتا ہے کہ میں جو عبد القادر ہوں اصل میں میرا قادر خدا نہیں بلکہ عبد القادر ہے تو اب اسی سے خود اندازہ فرما لیں کہ مسلمانوں کی عقیریں کہاں پہنچ گئے کہ زی تصرف بھی کون ہے عبد القادر ہے اچھا اس کا اپنا نام کیا ہے عبد القادر اچھا لطف کی بات یہ ہے اللہ پاک نے مسلمائے کہ جب گمراہی دماغوں پہ چڑھ جاتی ہے نا جی پھر آدمی کوئی حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے اب حالانکہ عبد القادر جیلانی جو ہیں پتہ ہے ان کا مسلک کیا تھا امام احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے یعنی مسلک کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جی جو تھے وہ حمبل تھے کیا معنی یعنی جو یہاں کے اماموں کا مسلک ہے پیران پیر کا بھی مسلک اچھا ان کو کہتے ہیں وہابی بھی ہیں نجدی بھی ہیں ان کو کہتے ہیں وہ پیرانے پیر مختار کل ہے اب اس کا کوئی اراد ہے وہ تو ہی نہیں کتنا آگیدہ رکھتا تھا وہ تو اتنا بڑا موحد تھا اور اتنا بڑا اہل سنت والجماعت کا عالم تھا کہ آج تک باطل فرقے اس کے نام سے چڑھتے ہیں ان میں جتنی اس نے میں کی ہے نجی صحابہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے جتنا انہوں نے صحابہ کی عظمت میں کام کیا اصل وجہ کیا تھی کہ شیطان دو بدلے لیتا ہے جب تک کوئی حق والا عالم اور اللہ کا سچا ولی زندہ ہو تو لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا کہتے خیال کرنا اس کے پاس نہ جانا یہ جادوگر ہے یہ وہابی ہے یہ بے دین ہے یہ لوگوں کو مروا دیتا ہے یہ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے اور جب وہ اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کی قبر پہ آ کے شرک کرواتا ہے ان کی زندگی میں بھی بدلہ لیتا ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے بدلہ لیتا ہے اصل وجہ یہ ہوتی ہے لوگ سوچنے پر بھی نہیں ہے تو اب قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا عیا کا دو تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیسے مدد مانگ رہے ہو بھائی ہاں جی اللہ کے کابے میں آج دل سے آج تو کہہ دو مدد کیسے مانگتے ہیں اچھا اور جیو یا علی مشکل خوش آبو کیسے مانگتے ہیں یا علی مشکل کشاہ کا من اللہ ہے نہ ایمان سے کہو یا علی مشکل کشاہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اچھا جب کشتی لڑتے ہیں پہلوان لڑتے ہیں مقابلہ ہوتا ہے تو نعرہ علی کا لگاتے ہیں نہیں لگاتا نعرہ حیدری لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ایمان سے کہو نہیں لگاتا اچھا جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا عقیدہ ہوتا ہے حضرت علی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے دیکھو جی ہم یہاں کچھ نہیں کرنے وسن آپ پہلوان بنے مقابلہ کریں تو ادھر سے پہلے یا علی کرے گا وہ بھی یا علی کرے گا اچھا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں اگر تو نہیں سن رہے تو نعرے لگانے کا فائدہ ہاں جی ویسے معلوم ہوتا ہے تمہارے تعلقات بہت اچھے ہیں حضرت علی حضرت حسین کی تو نہیں سنی حضرت حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے ایک آدمی دو آدمی یا بہتر پورا خاندان وہاں تو مشکل کشاب بند کے تشریف نہیں لے گئے تمہارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. میرے خیال میں بیٹے پہ ناراض تھے عقل کی بات کرو کوئی سوچو اقل اچھا اب جناب چلو اب نعرہ جو آپ نے لگایا ہے تو اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اس نعرے کو نہیں سن رہے تو پھر نعرے مارنے والا بڑا بے وقوف ہے اس کو بلایا جائے یہ سنتا ہی نہ ہو اچھا اگر یہ عقیدہ ہو کہ سن بھی رہے ہیں تو صرف سننے سے بھی تو کام نہیں بنتا نا جی سنے تو تیرے مدد نہ کر سکے پھر اس کو پکارنے کا فائدہ تو پکارا تو تب جاتا ہے جب سنے بھی اچھا سن رہا ہے وہ لیکن زبان سمجھ نہیں رہا تو پھر بھی پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سنے بھی سمجھے بھی اور تیری مدد کو وہاں اپنی قبر مبارک سے فوراً تیرے کھاڑے میں پہنچے اور تیری مدد بھی تیری مدد بھی کرے اچھا اب دونوں نے جو حضرت علی کو پکارا ہے ایک گر گیا اور ایک جیت گیا ایک ہار گیا پتا نہیں ان کی مدد کی اس کی شاید مدد یعنی اس سے راضی تھے اس سے ناراض تھے اس کی مدد نہیں کی اور نعرہ وہاں بھی سن لیا اور اچھا ایک دن میں کتنی لوگ نعرہ لگاتے ہیں تو سب کا سن لیا یہ صفت کس کی تھی تو اب اس سے بڑا کوئی شرک آئے گا اچھا اسی طرح ایک آدمی کہتے یا لا یا اللہ یا اللہ کیا ہوتا ہے مانسکا ٹھنڈے سے خدا کے کاپے میں ہو کر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو کا سبق کسی نے سمجھایا نہیں تھا باقی مانو مانو نہ مانو تمہاری مرضی تو کا سبق کڑوا بڑا ہوتا ہے علیہ اسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے تو ہم کے باغ کی مولی ہے لیکن بعد سنیں اور سمجھیں اب ہم کہتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے ہیں کہیں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ مدد مثلا ہم کہتے ہیں تو کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ پکارا ہے تو اب خدا نے سنا ہے اور ہماری درخواست کو بھی سمجھا ہے اور پھر ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اب نمبر دو اب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا عقیدہ ہے آپ مجھے سمجھا دیں میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں تم میری نہ مانو میں تمہاری مانتا ہوں اب ایک آدمی کہا رہا ہے یا رسول, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ، تو اس کا کیا عقیدہ ہے اگر عقیدہ ہے کہ حضور بھی سنتے ہیں ہر بات ہر بولی بھی سمجھتے ہیں اور ہماری مدد کو بھی آ سکتے ہیں اور مدد دینے پر بھی قادر ہیں تو پھر پہلے اور اس میں کوئی فرق ہے شرک کیا ہوتا ہے دل سے غور کرو خدا کے لیے عقیدے سمجھو کہتے ہیں جی وہ جی محمد لکھو تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو تو جی نبی کے نام سے چڑ ہے وہ خدا کے بندے ہیں اگر نبی کے نام سے چڑھ ہو تو پھر اشاد ال محمد الرسول اللہ ازان میں بھی نہ کہیں اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو تکبیر میں اشاد ال محمد الرسول اللہ نہ کہیں اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو جمعہ کے خطبے میں ان اللہ و بلائکت ہوں یہ سلون اور یہ آیت پر کے درود بھی نہ پڑھے اگر حضور کے نام سے ضد ہو تو اپنی نماز میں اشاد ال محمد نبد ہُو بھی نہ پڑے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم یہ درود بھی نہ پڑیں اور جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ وسلط والسلام علی رسول اللہ اللہ مکبرلی جنوبی وفت علی اباب رحمد یہ بھی نہ پڑے ملوم ہوا نام حضور سے چڑھ نہیں نام تیرے شرک سے چڑھ ہے کہ یا حرف ندا تھا پکارنا اللہ کو تھا تم نے جب وہ حرف نبی کے ساتھ لگا لیا وہ تجھے شرک سے بچانے کے لیے چیخ رہا ہے اس کو نبی کے نام سے چڑ نہیں تیرے شرک کرنے سے چڑھے اچھا تو کہتا ہے جی میں شرک نہیں کر رہا میں نے دوپہر سے لگا لیا تھا تو وہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو نہیں کر رہا لیکن آگے لوگ جب آئیں گے اگلی نسلیں جب ہماری آئیں گی وہ مسجد و محراب پہ دیکھیں گی کہ یا اللہ ادھر دیکھیں گے تو یا رسول اللہ سمجھیں گے کو برابر کی چوٹ ہے ہاں ہاں کیا سمجھو گے آخر کیا عقیدہ بنے گا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ کے برابر کوئی آ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کیونکہ وہاں بھی عرف لگ گیا ہے اور وہاں بھی اچھا اگر آپ مسجد میں لکھ دیتے الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی اعتراض نہ کر سکتا تم لکھ دیتے اللہ جلہ جلالہ اور دوسری جگہ لکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اعتراض نہ کرتا اچھا اب پہلے تو چلا یا اللہ یا, یا رسول اللہ دو چلے اب آگے ملنگ ان نے کہا یا علی اب کتنے ہو گئے عیسائیوں کے خدا کتنی ہے تو عقیدہ تسلیس آ کہ نہیں آیا وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ تین میں ہے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ تین کے اندر کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ان تین میں یا اللہ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے بی بی مریم بھی ہے ان تین میں کوئی ایک خدا ہے ان تین میں باہر سال اس سلا سا ان میں ہے تو اچھا اب جناب ہمارے اور جو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی یا اللہ لگ گیا حضور کے ساتھ بھی یا رسول اللہ لگ گیا حضرت علی کے ساتھ بھی یا علی لگ گیا تو باقی ہمارے پیرونے کو گڑا گیا انہوں نے کہا لکھو یا پیر یا دستگیر انہوں نے کہا لکھو یا غوث ان کہا لکھو یا موئین الدین چشتی مدد کن از باہر کم آزاد کن امداد کن امداد کن ان نے کہا پڑھو وظیفہ پڑھو تو تمہاری مدد کے لیے پیر موین الدین خود چشت سے چلیں گے اور یہی پہنچ جائیں گے ز بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا موئین الدین چشتی آیا کہ نہیں آیا ہے تو اب اندازہ فرمائے تو صرف پھر اور شرک کیا بلا ہے آخر اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اب ہر نماز میں ہم فاتح یا پڑھ رہے ہیں تو کیا سبق میں بیا کا نا اودو و عیا کا نا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں امبیا کس کی عبادت کرتے ہیں ملائکہ کس کی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں وہ کس سے مدد مانگتے ہیں کس کے آگے سر جھکاتے ہیں کس کا رپو اور سجدہ کرتے ہیں اب میرے پاک نبی سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد وصبا سید والآخرین رحمت اللہ عالمین نے تین لفظوں میں اپنی امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا اب اللہ کا قرآن بھی یاد کر لو اور میرے مدنی سرکار کا فرمان بھی یاد کر لو حضور نے فرمایا کہ میری امت سمجھ لو اضاف التفس من اللہ جب تو سوال کرے تو کس سے سوال کر یہ کون سکھلا رہے ہیں؟ سکھلانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ کہ جب سوال کرو تو کس سے کرو یا فرمائیں جب تو سوال کرے تو مجھ سے کر یہ نہیں کہا آدم سے کر ابراہیم سے کر جبریل بھی قائل سے کر یا پیرا نے پیر سے کر نہیں کہا سوچ لیں اضا سال تفصل من اللہ اچھا اور وہ عزت ان تفس اور جب مدد پکڑو تو کس کے ساتھ پکڑو اللہ کے ساتھ اور فرما ب عزت بکل تفت بکل اللہ اور جب تبکل کرو بھروسہ کرو اعتبار کرو تو کس پہ کرو اب میرے مدنی پاک نے سکھا دیا ہم تو مدنی کے غلام ہیں تمہاری مرضی وہاں کو کہو تمہاری مرضی جو مرضی آئی کہو اچھا اب جناب جب ہم نے یہ اعتراف کر لیا تو آگے خالص دعا گئی پہلے اللہ کی حمد و صلا آ گئی اللہ کی صفات آ گئے اعتراف ہے اب ہم کہ مالک بھی اللہ ہے پھر ہم نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا تو جی